آیات نمبر ون سکسٹی سیون تاجن اچھا یہ یوان... <coughs> فأذهل ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم, من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع الإقام وإنه لغفور رحيم وقتعناهم في الأرض أمماه منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورسل الكتاب يأخذون عرض هذا الأجلى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه أَلَمْ يُؤْفَبَ عَلَيْهِمْ مِتَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَعَقَالُوا السَّلَاةِ إِنَّا لَا نُضِيُ عجر وَإِذْ لَتَقْنَ جَبَلَ خَوْقَهُمْ كَعَنَّهُ ذُلَّتُ وَذَلُّوا أَنَّهُ وَعْقِعُ بِهِمْ خُلُوا مَا آسَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْقُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفح> نحمد و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤضب المۃم بسم اللہ الرّحمن الرّحم ربراہِ صدری وحص المرقم السّلِّ یفقی اللہ وسّل ویستازمرب کا اور یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے اعلان کیا خبردار کیا طب اثن علیہ کہ ضرور بے ضرور ان کے اوپر بھیجا کرے گا مسلط کرے گا الوم القیامتِ قیامت کے دن تک میں یسو مہمسو الضابط جو ان کو برا عذاب چکائیں گے ان ن رب کا بے شک تمہارا رب لسری العقاب بہت جلد انتقام دینے والا ہے سزا دینے والا ہے و انح الغفورحیم اور بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والے ہیں اور ہم فرمانے والے ہیں پچھلے <تصفح> چند رکوؤں سے یہ بنی سیل کے واقعات اور نسل اسلام کے واقعات وہ چل رہے ہیں اور اس سے پچھلی آیات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ بَن اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی نافرمانی کی پہلے وہ بچڑے کی عبادت کی پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ان کو کہا گیا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ اور ان سے لڑو اور خطاط ان کا ہو تو انہوں نے وہ الفاظ بھی تبدیل کر دیے اور پھر ان کو مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا تو انہوں نے مچھلی کے شکار کی بھی ہیلے کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں جو ہے مصحق کر دی جو لوگ نافرمانی کرنے والے تھے اور ان کو بندر بنا دیا گیا اور بندر بھی ایسے کہ کردن کا خاصین ذلیل بندر اور ان کی پھر وہ جو لوگ تھے جن کو بندر بنایا گیا وہ تین دن کے اندر مر گئے لیکن باقی قوم نے ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کی اور ہمیشہ جو بھی نبی ان کو حکم دیا کرتا تھا اس کی نفرمانی کرتے تھے اللہ کا جو بھی حکم آتا تھا اس کی حکم ادھوری کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے اپنے لیے کوئی نیا راستہ نکالتے تھے اور اللہ کے احکامات کو بسے پچھتا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوئے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ویسط ازن اور رب کا وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کیا اذن جس طرح ہم اذان دیتے ہیں اذان اعلان ہوتا ہے تو اذن اذان ایک ہی مادہ ہے اس پر تفا باب سے ہیں کہ جب تمہارے رب نے یہ خبردار کیا ان کو ان کے لیے اعلان کر دیا لے بحسن علیہم الم القیامت مل کہ قیامت مت ان مسلط کرتا رہے گا ان کے لیے نازل کرتا رہے گا ان کے لیے مقبوض کرتا رہے گا ایسے لوگوں کو میں یسو موسو الاجاع یہ ان کو برے طریقے سے عذاب چکائیں گے پھر دیکھا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان پہ مسلسل تکلیف آنے شروع ہو گئی اور کبھی اس, ان پہ جالوت مسلط کیا گیا انہوں نے ان کی عورتوں کی بے عزتیاں کی اور ان کو غلام بنا لیا تابوت سکینہ ان سے چین لیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام کے اور آدم علیہ السلام تک کے آثات محفوظ تھے اور ان کی وجہ سے ان کو ہر جگہ پہ فتح ہوتی تھی تو وہ بھی انہوں نے سزا دی اور صرح بکرہ میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے تالود کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر وہ بادشاہ بنا کے بھیجا اور دود علیہ السلام نے پھر وہ اس کو قتل کیا تھا جالود کو تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد ان پہ, ان پہ وہ گریکس نے قبضہ کر لیا اور ان کے عورتوں کو بے کی اور ان کے مالا اسباب کو لوٹا پھر ان کے بعد کلدانی ایک قوم تھی انہوں نے ان پہ اور جو سب سے بڑی سزا ان کو دی پہ جو ان پہ مسلط ہوئے وہ بخت نصر بخت نصر کا نام ہسٹری میں آیا ہوا ہے یہ بےبلونیا کی تھی بے جو عراق کا علاقہ ہو اس کو پرانے علاقے کو بےبلونیا کہا جاتا اس نے ان پہ حملہ کیا اور ان کے بہت سارے لوگ ستر اسی ہزار لوگوں کو وہاں پہ قتل کر دیا ان کے سارے مال و اسباب لوٹ لیے اور اسی سے زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کے وہ لے آیا عراق میں بےبیلونیا میں اور ان میں دانیال علیہ السلام بھی تھے اور ان کو خوب ذلیل کیا ہر قسم کی محنت کا کام اور سخت کا ان سے کرتے تھے جس طرح غلام اس لیا جاتا ہے اور ان کی عورتیں ان کے لیے وقف تھی اور سارا کچھ مدلے کے ان کے ساتھ وہ کرتے تھے جو بادشاہ کی قوم والی تھیں تو اور پھر اس کے بعد مدلے کے ہر زمانے میں ان کے ساتھ ایسے ہی چلتا رہا ہے یہاں تک کہ وہ دیکھیں ہالوکاسٹ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ وسلم کے دور میں دیکھیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ دونوں کو ریزا کو وہاں سے نکالا گیا خیبر میں ان کو ذلیل کیا گیا دونوں کے انقاہ اور ان سب قبیلوں کے ساتھ وہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیے گئے تو ہمیشہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت اور عذاب نازل کرتا رہے گا ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری طریقے سے عذاب چکائیں گے کیسے عذاب چکائیں گے ان کو غلام بھی بنائیں گے ان کے مال کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے ان کی عورتوں کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے اور یہ آج کل جو ہمیں تھوڑا سا ان کی مدے کے وہ نظر آ رہی ہے کنسنٹریشن ایک جگہ پہ تو یہ بھی احادیث کے مطابق یہ اپنے آخری عذاب اور آخری انجام کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ احادیث شریف میں کلیئر کٹ آیا ہوا ہے کہ کے بارے میں ایک سو سولہ احادیث ہیں صحیح مستند بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں ان میں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہے کہ آخر میں ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام گے اور امام مہدیا آئیں گے تو عیسی علیہ السلام ان کے ساتھ لڑیں گے اور ان کے جو پرامز مسائل ہے تجاد ان کو بھی قتل کریں گے اور یہود کو بھی نیش نبود کریں گے تو یہ ساری دنیا سے خود بخود اس جگہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور آج کل اگر ان کی تھوڑی سی مطلب کہ حکومت بھی ہے یا ریسورسز بھی ہیں تو یہ بھی قرآن نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یا اے نم صفیف اللہ حبل مل و حبلِ منأ کہ جہاں بھی رہیں گے یا تو اللہ کی حفاظت میں رہیں گے یا لوگوں کے ایک گروہ کی حفاظت میں رہیں گے اللہ نے تو اپنا ادو ربط علیہ الزلت عمر اللہ نے تو ان کے اوپر مہر لگا دی ہے مسکنت کی اور ضلالت کی مہر ان کے اوپر لگا دی ہے لیکن اب لوگ اب امریکہ برطانیہ اور یہ فرانس ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو پھر اسرائیل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف یو این او میں بھی اگر کوئی کرداد آ جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ لوگ ان کو ویٹو کر دیتے ہیں کوئی اور کرے یا نہ کرے تو امریکہ ویٹو کر دے دیں اب جو ان کی مطلب ہے کہ تھوڑی سی کنسنٹریشن ہے تو اس سے کسی کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو اسرائیل یا یہودی جو ہے وہ بہت مطلب کے آگے جا رہے ہیں اور سارا اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کر کے ان کو فائنل عذاب کے لیے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اس طریقے سے ان کے اوپر مختلف اوقات میں رو آؤٹ دا ہسٹری سارے لوگ ان پہ مسلط رہے اور ان کو طرح طرح سے عذاب دیا یہ تھوڑا رجوع کرتے اللہ کی طرف تو وہ عذاب ہٹا دیا جاتا مصیبت ہٹا دی جاتی پھر وہی وہ ان کاموں میں پڑ جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی اور ظالم بات سے جو ہے وہ مسلط کرتا یسو ہمسو الضاب جو ان کو برا عذاب دیا کرتے تھے ان رب العقاب بے شک تمہارا رب بہت جلد عقاب دینے والا ہے سزا دینے والا ہے سزا دینے میں بھی جلد دینے والا ہے وہ ان نہفور اور اس کے ساتھ یہ بات لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا صرف اس صورت میں دیتے جو وہ بہت ہی انوائڈیبل لوگوں کو موقع دیتا ہے اور بار بار مطلب یہ کہ لیکن وہ کچھ لوگ تو گیا ہو یا گمراہی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بےخبر ہو جاتے ہیں حالانکہ اننا رب کا لب تمہارا رب جو ہے تمہاری تاک میں ہے جس طرح ایک شکاری گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہو اور شکار کے لیے دانے وغیرہ ڈالا ہوا ہو تو وہ اس کو مطلب کہ پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے گھات لگائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے اور کس وقت مطلب کہ اس کی پکڑ ہونی ہے ان رب کا لب المرثا ہم بھی اپنی دنیاوی زندگی میں گناہوں میں اور مستیوں میں لگے ہوتے ہیں لیکن یہ آیت ہم بھول جاتے ہیں کہ ان میں رب کلبل میرے کہ تمہارا رب تمہارے لیے گھر لگائے بیٹھے وہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے تو اللّہ تعالیٰ عقاب دینے میں بھی جلدی کرنے والے ہیں بہت جلد مطلب ایک عذاب دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو معاف کر دیا کیونکہ قرآن میں کئی آیات میں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر بات پہ پکڑ کرتے تو زمین کے اوپر کوئی چپایا بھی زندہ نہ رہتا اب ہر چوپایا دوسرے کا ساتھ ظلم کرتے ہیں کسی کا کھانا چھین لیا خوراک چھین لی کسی نے بب سنگھ والی بکری نے دوسری بغیر سنگھوں والی بکری کو مارا تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ ہر بات پہ عذاب دیتے ہر ظلم پہ عذاب دیتے تو زمین کے اوپر کوئی چھپایا بھی زندہ نہیں رہتا لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہلت دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی چیز بالکل مطلب کہ اصلاح کے قابل نہ رہے نا قابل اصلاح رہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی عذاب دیتے ہیں ان کو کئی طریقوں سے عذاب دی کئی بادشاہوں کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے عذاب دی ون الغفور رحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والی بھی ہے رحم فرمانے والی بھی ہے اللہ و واسلہ جو اپنے توبہ کرے اور اصلاح اختیار کرے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور ایسے کھلے رکھے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر بندر زمین اور آسمان کے درمیان بھی جو خلا ہے سب کو گناہوں سے بر دے لیکن اس سے دل دل سے استغفار کرے حدیث مفہوم ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا ولا اوبالی اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے اتنے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے اگر زمین و آسمان کے درمیان پوری خلا بھری ہو تو اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں اللہ تعالی رحم فرمانے والے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ استغفار کرے اللہ کی طرف عنابت کرے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالی پر مغفرت فرمانے والے بھی ہیں اور بہت رحم فرمانے والے بھی ہیں وہ قطع انا ہے فلارد اور ہم نے بانٹ ان کو زمین میں ٹکڑیاں یعنی جگہ جگہ پہ ان کو تقسیم کر دیا منحمد صالقونان ان میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور منحمد نظانق اور کچھ لوگ دوسری طرح کے نیک کا جو اپوزٹ ہے برے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک سزا یہ بھی دی کہ ان کو ایک تو ٹکڑے ٹکڑے میں باندھ دیا تفر وک بازی میں بانٹ دیا اور ان کو ایک جگہ پہ نہیں رہنے دیا مختلف جگہوں پہ ان کو پھینک دیا یعنی تقسیم کر دیا اب یہودی پہلے تو وہی فلسطین میں تھے اس علاقے میں تھے کینان کے علاقے میں تھے پھر اس کے بعد جب بادشاہوں نے ان کو غلام بنایا تو ہر جگہ پہ لے گئے اور اب دیکھیے مختلف ممالک میں پھر یہودی حالانکہ آبادی ان کی بہت کم ہے اور یہودی بائی برتھ بن اسرائیلی بائی برتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا دوسرے مذاہب والے تو کنورژن کرتے ہیں لیکن ان کا بائی برتھ ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہر میں پہلے ہوئی ہوتی ہے تو اب اب جی بتا دیا کہ تھوڑی کنسنٹریشن اسرائیل وغیرہ میں سے شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے تو یہ پوری دنیا میں جو ہے پہلے ہوئی تھی ابھی بھی ہر جگہ ہے امریکہ میں آپ کو نظر آتے ہیں فرانس میں نظر آتے ہیں اور یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یہ بھی ایک قسم کا عذاب کہ بندہ ایک جگہ پہ مستقل نہ رہ رہا ہو اور ان کے مختلف جو ہے پارٹس بن کے مختلف جگہ پہ رہ رہے تو جیسے آپ مطلب کہ بہن بھائی سارے یا خاندان والے اگر ایک جگہ پہ رہتے ہو تو ایک اور مزہ ہوتا ہے لیکن کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ امریکہ میں ہے ایک افریقہ میں ہے ایک فلان جگہ ہے ایک فلان جگہ ہے شادی غمی کے موقع پر مل بھی نہیں سکتے تو یہ بھی مدلے کی سچویشن ہو جاتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یعنی کچھ حالات ہوتے ہیں اور ان کے لیے تو یہ عذابطہ میں نحمد صحیح ہوں ان میں سے کچھ لوگ نہیں کہ جس سے حضرت قابل نبی کری وسلم پر ایمان بھی لے آئے اور اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ان میں بھی, بھی اچھے لوگ تھے قرآن بالکل ان کو یعنی ہنڈریڈ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ برے ہیں پچھلی آیات میں بھی کئی دفعہ مطلب کہ مضمون گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنرلائز نہیں کر رہا جو اچھے ہیں ان کی اچھائی بیان کر رہا ہے جو برے ہیں ان کی برائی بیان ہو رہی ہیں منہم نمالوں ان میں کچھ ایسے جو اصلاح کرنے والے ہیں لوگوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ یہ برے کام نہ کرو جسے پچھلی آیات میں کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو سبت کے دن ہفتے کے دن شکار سے منع کرتے تھے تو انہوں نے اپنی دیوار بنا دی ان سے تاکہ ان لوگوں سے جو ہے ہم الگ رہیں تو ان میں سے کچھ اصلاح والے ہیں اور مین حمد نظالے اور کچھ جو ہے اس کے علاوہ ہیں جو ہر برائی میں پڑھتے ہیں اور ہر برائی کی پہل کرتے ہیں وہ بلا ہم بالحسناتی اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ بہت احسانات کیے احسانات کے ذریعے بھی ان کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دفعہ غلامی سے نکال کے پھر حکومتی بھی دی فرون کے غلامی سے نکال کے ان کو بادشاہت بھی دی اور چار ہزار سے زیادہ انبیاء بنے اس میں مبوض فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ بدشاہت بھی دی دود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تالوط اور اس طرح بہت سارے لوگ ان میں بادشاہ بھی بنے لیکن اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے من و سلوا بھی نازک فرمایا اور بھی ان کے لیے پتھر سے چشمے نکال دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے بھی آزمایا کہ شاید بعض اوقات بچہ شرارت کرتا ہے نا تو اس کو مطلب ہے کہ کچھ گفٹ کر دو یا کچھ کر دو تاکہ وہ مطلب کہ شرارت سے بعض آ جائے تو بعض احسان کر کے نیکی کر کے وہ بند کے اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے اور بعض اوقات پر پنشمنٹ کے ذریعے اور بس سیاد اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف رائے دیکھی بھی آزمایا نہ اللہ جم کس لیے تاکہ یہ رجوع کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے خلف امداد خلف پھر اس کے بعد جانشین ہوئے ہوئی ان وہ وہ ناخلف وہ برے لوگ وہ الکتاب جن کو کتاب وراثت میں ملی یا خزون اردا حاضر جو عوض لیتے تھے معاوضہ لیتے تھے عارضی اس دنیا کا وہ اور کہا کرتے تھے سیغ فرول کہ ہماری مفرت ہو جائے گی وہیں یات ہے فرض و, و مثلہ اگر ان کو مل جائیں اس طرح عارضی مال اس کی مثل یا حضو ہو وہ بھی دے لیں علم یوق علیہ مثاق الکتاب کہ ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا اللہ یقول اللہ کہ نہ کہو اللہ کے اوپر اللہ الحق مگر جو بات حق ہو درست ہو وہ درس و معافی ہے اور اسی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں وہ دار الآخرت و خیر اللزیم اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یہ تقوب جو تک وہ اختیار کرتے ہیں افلا تاکلوں کہ تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے اتنی عقل بھی نہیں رکھتے پھر اس کے بعد جو پچھلی حیات میں ذکر کیا گیا کہ ان میں کچھ لوگ اچھے تھے اور کچھ برے تھے لیکن اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ فخلفا میں بعد ہی خلف ہو پھر اس کے بعد ان کے جاناشین ایسے برے لوگ ہو گئے یہ دیکھیں قرآن کے اتنے جامع الفاظ ہیں کہ یہ خلف خا اور لام کے اوپر جزم اور فے خلف برے جانشین کو کہتے ہیں اور اگر لام کے اوپر زبر لگا دیا جائے خلف کہا جائے تو وہ اچھے جانشین کے لیے جیسے خلیفہ ہوتا ہے تو وہ خلف سے ہیں تو خلاف اور اصلاف اخلاف تو وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لام کے اوپر زبر آتا ہے اچھے جانشین کے لیے اور برے جانشین کے لیے لام کے اوپر جزم آتا ہے تو اسی آیت میں اگر عام مرل کی ترجمہ دیکھیں تو اس کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے لیکن خرف کی وجہ سے ایسے لوگ برے جانشین ہوئے جو برے تھے وہ رسول کتاب جن کو کتاب وراثت میں مل گئی تھی یا حضون ارضہ حاضر لتنا ان کے سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا کوئی چیز اور وہ لوگوں سے پیسے لے کے مسئلے کو بدل دیتے رشوت ان کی قاضی جو ہے وہ رشوت لیتے تھے کوئی بھی فیصلہ آ جاتا تو ان کو کہا گیا تھا کہ تو کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے اللہ کے احکامات کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے لیکن وہ ارض حاضر معلومات جو عارضی ہوتا ہے تو اس کو لے لیتے تھے حاضر ادنہ اس دنیا کا ادنہ دنیا سے ہے کہ دنیا کا عارضی معلومات وہ لے کے اللہ کے احکامات کو وہ تبدیل کیا کرتے تھے جیسے وہ زنا کا حکم تھا شادی شدہ کے زنا کا حکم تھا کہ اگر شادی شدہ لوگ جنا کرے تو رات میں کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا کہ اس کی سزا سکسار ہے لیکن انہوں نے وہ بادشاہ کے بیٹے سے وہ ہوئی تھی خطا جنا تو اس کے لیے انہوں نے پیسے دے دیے اور ان کو قاضیوں کو فورس کیا تو انہوں نے یہ کر دیا کہ جی گندے کے سوار کر کے منہ کالا کر کے شہر میں پھیرا دیا جائے تو یہ اس کی سزا تو اس طریقے سے اور سود لیتے تھے اور رشوت لیتے تھے سارے قاضی اور کیا کہا کرتے تھے جب کوئی ان کو منع کرتا تھا کہ آپ لوگ ایسے سی فرولول یقیناً اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے کیوں مغفرت فرمائیں گے نقن وب نا اللہ وحباو. ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں لنت مسن و اللہ جام ہمیں تو سزا نہیں ملے گی جائیں گی بھی تو توڑے دنوں کے لیے جہاں ہمیں دو چار دن گزار کے پھر آئیں گے جنت میں مزے کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مغفرت اپنی مغفرت کو فار گرانٹیڈ لے رہے تھے اور حدیث شریف میں یاد ہے کہ القی سو شداد بن اوس کی روایت ہے القیس و مندانہ نفس ہوا میرا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا احتساب کرے اور مرنے کے بعد زندگی کے لیے عمل کرے ولاجز ہو اور آجز مسکین بے مایا وہ شخص ہے مانت ہوا جو اتباع تو کرتے ہیں اپنی خواہشات کی وہ تمنا اللّہ علامان اور اللہ کے اوپر بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے تو وہ بڑا عاجز شخص ہے کام کچھ نہیں کرتا نماز کا کہا اللہ غفور الرحیم ہے پڑھ لیں گے آج نہیں کل آج کپڑے ٹیک نہیں ہے کچھ نہ کچھ بہانہ بنا لیتے ہیں اور بڑی بڑی امیدیں رکھتی کہ جنت تو میری راسی ہے اور یہ سب کچھ سارے برائی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مغفرت کی تما رکھتے ہیں تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد مطلب ہے کہ اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے وہیں یا تو اور اگر ان کو ملے اور مال مثلا اس کے مصل یا فضو ہو تو وہ لے لیں کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ دیکھیں قاضی بہت برے ہیں یہ جج ٹھیک نہیں ہے یہ بادشاہ ٹھیک نہیں ہے یہ وزیر ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کو جب ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے یا حضور مصر, تو وہ بھی اس طرح کرنے لگ جاتا تو اس سب سے بڑا رشوت خور پہ وہ نکلتا کرنا جیسے مطلب کہ دیکھیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو بنی سعید نے کیا ہے شبرن بشبرن تم بھی بالش بالش اس طرح کرو گے یعنی جو انہوں نے کیا ہے سیم اس طرح ان کے مطلب کی بہتر فرقے تھے تمہارے تہتر فرقے ہو جائیں گے اور ان میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی سہیس لوگ ہوں گے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کریں آج ہمارے ہاں یہ حال فلانا چور فلانا چور اس, اس کے بعد جو نیا آتا ہے وہ کہتے ہیں پچھلے والے چور اس کے بعد جو آتے ہیں وہ کہتے یہ چور سب ایک جیسے کام کر رہے ہیں وہ سارے مطلب کے بنی سے والے جو ہیں وہ اعمال ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں اور پھر بھی پھر بھی مطلب کہ یہ ہمارا کلیم ہوتا ہے کہ ہم سے اچھا تو کوئی ہے نہیں امیر الملین تو ہم ہیں ہم سارے مطلب کہ ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بہتر جو ہے وہ میں ہوں ایون پرسنل لیول پہ حکومت لیول پہ ہر لیول پہ مطلب کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو چور اور سب سے بڑے سمجھتے ہیں تو ان کا بھی یہ تھا قرآن فرما ہے کہ علم حضرہ علیہ مساک الکتاب ہے کہ کیا ان سے ہم نے کتاب میں یہ مساق عہد نہیں لیا تھا اللہ یقول اللّہ للحق کہ اللہ کے اوپر حق کے علاوہ سچ کے علاوہ کوئی بات نہ باندھے اب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ کی ضرورت خرط ہوگی یا آپ اللہ کے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب ہیں یا جو جیسے مطلب ہے کہ آج کل کہتے ہیں کہ ہم تو فلاح ولی کے ماننے والے ہیں تو وہ ہمارے ذمہ دار ہیں کوئی کہتے ہیں کہ نبی کی امت ہے تو وہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو ہمارا تو بخشہ بخشا معاملہ ہے تو مطلب کہ کسی نہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہوا ہے تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر اللہ نے ایسا کوئی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کیا اللہ کے اوپر سچ کے علاوہ حق کے علاوہ کچھ بات نہیں کہ یہ تو ان سے عہد لیا گیا تھا وہ دراصل ہے اور یہ تواف میں پڑھتی بھی ہے ان کے سامنے ہے کتاب ان کو تو ریٹرن بک دی گئی تھی تو ان میں یہ ڈیلی ان کا درس لیتے ہیں پڑھتے ہیں جو ان کی علماء ہیں ان کو سمجھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ دار الآخر تو خیر اللزینٹا ہے حالانکہ آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں فائدہ کس کو ہوتا ہے فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہوتے ہیں افلا تاکلون اور یہ کون لوگ کر سکتے ہیں جن کو عقل ہوتی ہے ان میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم میں اتنی عقل بھی نہیں کہ کتاب بھی پڑھتے ہو تم کو بتایا بھی جاتا ہے کہ اللہ کس اوپر جھوٹ نہ باندھو پھر بھی جھوٹ باندھتے ہو اور اپنی بڑی بڑی امیدیں جو ہے وہ لگائے بیٹھے ہوں اللہ مسکون بالکتاب اور وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ تمسک کرتے ہیں کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں واقع و اور نماز قائم کرتے ہیں ان نلا ندیو اجر المسلی بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجر اصلاح کرنے والوں اب وہ لوگ برے جو رشوت لیتے تھے جو سود لیتے تھے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے جو اللہ کے کتاب کے احکامات کو بدلہ کرتے تھے ان کے مقابلے میں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ نے جو ان کو کتاب دی ہوئی ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں ان کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں جیسے کہ مطلب کہ مسلمان زیادہ تر مسلمان کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں یا ان میں جو یہودیوں میں اور بنی اسرائیل میں جو نیک لوگ تھے جو کتاب کو فالو کرتے تھے تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں لیکن اس سے مطلب کہ ضلع مخصرین نے کہا ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اب تو ان میں بھی وہ برے حالات آ رہے لیکن پھر بھی مطلب کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے وہ تمسک کرتے ہیں ان سے احکامات کو جو ہے وہ لیتے ہیں وقام و اور نماز کو قائم کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے مطلب ہے کہ اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں ایک کتاب اللہ کے جو احکامات کتاب میں آئی ہوئی یعنی ہیں قرآن میں آئے ہوئے ہیں بدلا اس پہ عمل کرے اور کم از کم قرآن کو پڑھے قرآن کو سمجھے اور اس کے اوپر زندگی گزارے اور ایک نماز کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کی اللہ سے محبت ہے یہ پتہ لگے گا کہ جب آزان ہوتی ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ کی پرائیورٹی اس وقت کیا ہوتی ہے تو نماز جو ہے اس کو قائم کرتی ہے اقام اصلاحات صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے صفت صلات پہ اپنی زندگی کو لانا ہے اور اقامت صلات میں یہ بھی ہے کہ جیسے نماز میں آپ آنکھ غلط استعمال نہیں کر سکتے تو باہر بھی آنکھ کو غلط استعمال نہ کریں جیسے نماز میں آپ کان کو غلط استعمال نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ باہر بھی آپ اس کو زندگی صفت سلاحت پہ آ جائے تو یہ ہے اور جو اصلاح کے جتنی بھی طریقے ہیں ان میں سب سے پہلے جو سٹارٹرز ہیں مبتدی ہیں ان کی اصلاح ذکر سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا زیادہ نام لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے مطلب کہ ان کی اصلاح ہوتی ہے پھر جو اس کے بعد سیکنڈ سٹیج آتا ہے میڈل میں جو لوگ تھوڑی بہت اصلاح اپنی کر لیتے ہیں تو ان کی اصلاح قرآن سے ہوتی ہے قرآن جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے تو اس کی زیادہ اصلاح دل کی صفائی ہوتی ہے برائی اوسطے ہٹتی اور تیسری اسٹیج پہ تیسری پہ نماز کہ جن کی زیادہ اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ نماز کو اس طریقے سے قائم کرتے ہیں کہ جیسے فاو دربا کا ترا کا فی الم تک ان ہو فین رہا ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نہ ہو تو یہ احتجاج ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں آج جب ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں یہ علماء نے ایک بڑا سمپل فارمولہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا معاملہ کیا ہوگا تو اپنی نماز کو دیکھیں نماز کو دیکھیں کہ آپ کی نماز کیا آپ کی یہ شوق نماز کے شوق ہوتے ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے بعد مرنے کے بعد بھی پھر آپ کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا اگر یہ جان چھڑانے والی بات ہے تو پھر مطلب کہ بندے کو فکر کرنی چاہیے اپنی نماز کی اور اپنی زندگی کی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نلاندی و حجر جو اصلاح کے سوچتے ہیں اصلاح کا کام کرتے ہیں جو اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں تو ہم کسی کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے ویز نہ تکنال اور جس وقت ہم نے کھینچا پہاڑ کو فوق ہم ان کے اوپر کہ ان گویا کہ یہ ایک صاحبان بنا ایک چھت بنی ان کے اوپر وہ زنوں اور انہوں نے گمان کر لیا یقین کر لیا انا ہو واقع بہم کہ یہ ان کے اوپر گرنے والا ہے خزو تو ان کو حکم دیا کہ تھام لو ما عطۂ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا بے قوت ان قوت کے ساتھ وس اور یاد کرو اللہ کو اور ذکر کرو ان کا یاد کرو معافی ہے جو اس میں ہے لال رقوم تک تک تاکہ تم تک اس میں پھر وہ علیہ السلام کی قوم کی بات چل رہی ہے کہ علیہ السلام نے جس وقت ان سے عذاب اٹھائے گئے اور وادیتی میں اس کے بعد جب ان کو کتاب دی گئی تو علیہ السلام نے ان کو کہا کہ احکامات مان لو تو انہوں نے کہا سنا دو تو رات کے کی کیا ہے اس نے جب قرآن کے احکامات ان کو سنائے گئے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے تو مصلح السلام نے ان سے کہا کہ سارے مطلب ہے کہ وہ کویتور کے پاس جمع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب بھی ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو تو یہ لوگ مطلب ہے کہ نکلے اپنے گناہوں کے معاف کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب یعنی کیا سچویشن ہوگی بات مانوے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو تو ایک بدلی سے آ گئی اور وہ ایسے لگا کہ جیسا مطلب ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز ان کو مطلب کے آنے لگی اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی دور پہاڑ ان کے اوپر جو ہے چھت کی طور پر آ گیا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا دیا ایک زلزلہ سا آیا ویبریشن آئی اور ان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے پہاڑ جو ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو کیچ لیا کرنا حض اللہ گویا کی چھت ہے گویا کے صاحبان ہے ابھی ان کے اوپر گرنے والا ہے تو ایک تو وائبریشن تھی لرز رہے تھے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ اس یاد میں جو یہ ہل رہے تھے تو اب جب یہ عبادت کرتے ہیں تو یہ پورے ہلتے ہیں اس طریقے سے ان کو ہلایا گیا تھا اور پہاڑ ان کے اوپر جو ہیں وہ کینچ لیا گیا تھا اور ان کو تب کہا گیا خزوما آتے ہوا کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تانگو و شکر معافی ہے اور جو اس میں ہے ان کو یاد کرو اور ان پہ عمل کرو لال رکھوں تب تک ہوں تاکہ تم تک تو جب میں نے دیکھا کہ پہاڑ گرنے والا ہے تو اس پھر سب کہنے لگے کہ ہم ساری باتیں جو ہے اس کی مانتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ پہاڑ پھر ہٹایا گیا تو پھر وہی اپنے سارے اعمال میں وہ ہو گیا تو ابھی بھی مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ اس مصیبت سے میں نکلوں نا تو بس اس باقی ساری زندگی ایک سجدے میں اللہ کے لیے گزار لیکن وہ جب حالات ہٹتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہی معاملات وہی گناہ وہی میوزک وہی گانے بجانے اور وہی نا تو ان ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سے زندگی گزارنے کا مطالبہ ہے نبی کریم وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کے اقام کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کے نہیں بھی بہت سارے موضوعات اصل میں یہ ہے نا کہ ہیومن سرکالوجی تو ایک ہی ہے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں جو ہم ہیں ہمارے بعد آ رہے ہیں ہیومن سائیکالوجی نیچر اس طرح بنایا ہے کہ وہی جو مطلب کہ انہوں نے کیا ہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں اسرائیل میں میں ابھی جی موجود ہیں یہ سارے یہ دیکھیں جی مطلب ہے کہ ابھی بھی اسرائیل میں ان کو ظلم کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں فلسطینیوں کو <تصفح> جلا رہے ہیں اللہ کی کتنی نفرمانیاں <تصفح> کر رہے ہیں اور یہ جو کورنوگرافی ہے کس نے شروع کرائی ساری چیزیں مطلب ہے کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ ہوئے ہیں اس وجہ سے جو ہولوکاس کے ٹائم میں ہٹلر نے ہٹلر نے روزبلٹ کو خط لکھا تھا جو امریکن پریزیڈنٹ تھے وہ تو گیس چیمبرز میں ان کو جمع کر کے ملینز آف جو جیوس تھے ان کو گیس چیمبرز میں جمع کر کے کلورین گیس اور ہارمفل گیس تو وہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ان کو مارا تھا ہزاروں ہزاروں ایک کیمپ میں جمع کر کے بلڈنگ میں ان کے اوپر گیس چھوڑتے تھے مر جاتے تھے تو پھر دفن تو کر نہیں سکتے تھے وہ بلڈنگ ان کے اوپر کولیپس کرتے تھے تاکہ اس کے اندر دب جائے اس نے پھر روزگار کو خط لکھا کہ let me finish لیٹ from the surface of سرف and I guarantee you 100 year peace on this globe earth mm -hmm. کہ سو سال تو میں آپ کو زمانہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ امن ہی رہے گا ان یہودیوں کو مجھے ختم mm -hmm. اب ہر جگہ جو سازش ہوتی ہے ہر جگہ جو اب یہ فری میسنس اور اس طرح کتنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں وہ اس میں بس سارے لگے ہوئے ہیں یہ سارے انٹیلیجنس ادارے اور لگے ہوئے کسی نہ کسی طرح دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا ابھی بھی سارے مطلب یہ جو سارا وہ اچھا وہ ان کی بھی پوجا کرتے وہ کہتے جو پتھر اٹھایا نا دیکھیے اب اب گائے ہے نا اب گائے ہندو بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں بلکہ اور وہ مصری ایجپشن وہ اور اسرائیل نے کہا ہمارے لیے وہ بنا دو سامری نے ان کے لیے گائے بنا دی اب یار دودھ دینا اب یہ تمہاری ماں ہو گئی وہ ہے <laughs> اور یہ خدا بن گئی کچھ عقل کی بات کہ اس بندے سے تو یہ چیزوں سے بندہ وہ متاثر ہو جاتا ہے جیسے انڈیا کا صحیح کرتا نہ پوری دنیا میں وہ علاج کرا رہے ہیں کاقل والی بات ہے سوچ والی بات ہے اب چوہے کو بھی پوچھتے ہیں اب سانپ کو بھی پوچھتے ہیں اب آگ کو بھی پوچھتے ہیں اب جو شیبلنگ وغیرہ ہے سیکس آرگنس کو بھی پوچھتے ہیں تو اب جب وہ <laughs> <laughs> <laughs> سات آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا پہلا عادل بادشاہ دوسرا وہ جوان جو جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسئلے میں لگا رہتا ہو نمبر چار دو ایسے اشخاص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہو ان کے ملنے اور ردا ہونے کی بنیاد یہی ہو پانچواں پاً وہ شخص جو جس کو کوئی اونچے خاندان والی نسلی ورنہ اپنی طرف متوجہ کرے گھوڑے میں اللہ سے ڈرتا ہوں چھٹا وہ شخص دوسرا چھپا کر سچکا کرے کہ بائیں ہاتھ کو دی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے ساتواں وہ, وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو لگے حضرت ابو حیرا زلّہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور نہ اپنے نبی پر دودھ بھیجیں وہ مجلس ان کے لیے قیامت خسارہ کا باقی سفر ہوگی اب جی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے چاہے ان پر زاپ دیں چاہے معاف دیں. دوسری روایت میں حضرت ابور رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص جو شخص اسی وجہ سے بیٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے وہ مجھ اس کے لیے نقصان دہ اور جو شخص لیٹنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ لیٹنا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو